رحمان سامعن یہ قرآن سننا کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے سوا کوئی ہو سکتا اور مولانا غلام اللہ کی بات کر رہے تھے فرمایا کرتے تھے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 بزرگوں کی کشتی ڈلوائی کہ بڑا بزرگ آج دلیل کیا بھی جاتی کہتے ہیں پرانے بزرگ نے چالیس سال اٹھارہ کی نماز سے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے اس کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے دلیل یہ جواب میں دلیل یہ دی جاتی ہے یار کسی پکھے تو پڑا کر کے رکھنا سر اسپیکر دلیل کیا دی جاتی ہے جواب میں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 کہ اللہ نے حق و عمر کی زبان پہ جاری کر دیا تو میری بات کو کیسے اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں وہ ہوں جس کے لیے امام کائنات نے کہا تھا لاجم بغیر قومی ان یقین ابو بکری نم گئے ہوں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے مسلے پہ کوئی دوسرا کھڑے ہونے کی یزارت کر سکتا اس کے جواب میں حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں وہ ہوں جن کی رائے کے مطابق آسمان سے کئی آیاس اتری اور جن کے لیے سلام اللہ علیحا نے کہا ہے انزلوں اِنَّ کی کا اتنا ملا کن یمزلوں والا راج عمر قرآن اترتا ہمارے گھر کے آنگن میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تو عمر ہے لیکن تو نہیں جانتا نبی نے تیری ساری زندگی کی نیکیوں کو میری ایک رات کی نیکیوں کے برابر قرار دیا یہاں مقابلہ ہوا کہ تو بنا کے میں نہیں وہی جو حضرت شیخ الحدیث نے آج پر دی انتنا بات تھی شعین کردو ہو ہے کس کی طرف لٹاؤ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 کبھی کبھی میں جل جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں دیے وہاں جلاتے ہیں جہاں اندھیرا ہوتا ہے جس کی قبر میں روشنی ہوتی ہے وہاں دیئے کی ضرورت محسوس ہے تم دیے جلاؤ دل بھی جلاؤ روشنی تب بھی نہیں ہوگی وہ جلائے جس کے اندر اندھیرا ہو جس کے اندر روشنی ہو اس کے دیئے کی ضرورت ہے میرے بدبو تیل کے دیے کی اس کو ضرورت ہے اس کو نہیں ہے ضرورت ہے دیئے. بزرگ بزرگی کے ساتھ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 اور تمہیں ایک حوالہ بتلا دوں یاد رکھنا میرا عقیدہ یہ نہیں ہے میرا نہیں یہ عقیدہ لیکن جس کی دیارمی دیتے ہو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بہتر پھر کے جہنوی جنتی ہے اور بہتروں میں اس نے ہنفیوں کو بھی شمار کیا میں اپنا فرق, میں اپنا عقیدہ نہیں بتاتا مولا پڑ صاحب ساتھ میرا عقیدہ یہ نہیں ہے. لیکن جس کی دیارمی دیتے ہو اس نے تو سارے ہنفیوں کو جہنمی کہا کاش نہیں ہوئی ہے ستارہویں حوالہ میرے دم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 جو کم از کم تمہیں کافر تو نہیں کہتا بنا بھی اس کو جس نے سارے ہنڈیوں کو جہنوی قرار دے دیا اور ہسی کا بھی ساتھ لکھا کہا کیوں جہنوی ہے کہتا ہے ایمان کی کمی بیسی نہیں مانتے جو ایمان کی کمی بیسی نہیں مانتا وہ اہل نار میں اس کو مانو بزرگ صرف ڈھیریوں کے بنانے سے بزرگ نہیں بنتا اگر ڈھیری کے بنانے سے بزرگ بن جاتا ہو تو ڈھیری کو پانچ روپے کی مٹی ڈال کر بھی بنائی جا سکتی ہے اور پھر یہ مٹی نہیں ڈالتے اوپر پتھر بھی لگاتے ہیں کہیں بیر اٹھ کے بھاگ ہی نہ جائے زندہ جو ہوا اور بد بختوں فیشن نے جو گمراہی اختیار کی تو پھر گمراہی کہیں رکتی نہیں ہے پھر جہنم میں لگا کے چھوڑتی ہے جب عقیدہ اختیار کیا زندگی کا تو پھر ایک بد باطن نے لکھا حضور اس طرح زندہ ہے کہ حضور کی بیویاں شب بسری کے لیے حضور کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں ایاسن زندہ ما صحبی اس سے بڑی گستا کھینچا میں کہہ رہا تھا بزرد ہم میں بھی کم نہیں ہوئے بزرگ اتنے ہوئے رب کی قسمیں ہمیں تو نام ہی یاد نہیں ایک ایک جر اور تم نے تو ہر چرد پروسوں کی بستی کو سید اور شریف بنا لیا ایسی ایسی بستیاں موجود ہیں جن میں ایسے ایسے اولیاء اللہ پیدا ہوئے کہ جن کی دعا کو کبھی رب بھی تعالی نہیں کرتا تھا کیا امام کہ امام عبد الجبار نبی جس قبیلے نے ایسا آدمی پیدا کیا ہو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے بزرگ نہیں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 پاس کھڑے تھے ہندو ڈاکٹر امرتسر بڑا مشہور تھا اس زمانے میں پنجاب میں کہا مولی صاحب یہ کیا کرنے لگا ہے ڈاکٹر کہا بے ہوش کرنے لگا کہا بے ہوشی نیند کی بہن ہے اور میں نے نبی کا جب سے فرمان سنا ہے کہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوگو میں نے زندگی میں کبھی سورہ ملک نہیں چھوڑی اس کو کار رک جائے پہلے میں سورہ ملک کی تلاوت کروں پھر مجھے بے ہوش کرے اب سورہ ملک آنکھیں بند کر کے پورے ملک پر شروع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 ید اون رات ہوتی ہے تو اپنے سجدوں سے آسمان اور زمین کے کناروں کو جگمگا رہے ہوتے صبح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے سبھی للہم رات کو رب کی بار میں جکے ہوئے دن کو کپار سے جہاد کیے ہوئے تم دن کو کبر کے پتوے دیتے ہو رات کے حلوے کھاتے ہو اور مر جاتے ہو تم نے بزرگ پیدا کر دیتے ہیں کہنے گئے کس بات کا افسوس ہے کہنے کا میرے بعد پلاؤ اور زردہ کون کھایا کرے گا یہ بزرگ ہے خدا کی قسم اس کو چودہویں صدی کا امام اور مجدد لکھا دیا اور پھر صبر نہ ہو لوگوں نے کہا غم نہ کرو مر جاؤ تمہارے بعد تمہارا کوئی بندوبست کریں گے ستارا کھانوں کی بیرس تیار کر کے بھی کیا ہر جمع رات کو لے کے آیا کرنا اگر کھا نہیں سکوں گا خوشبو تو پہنچا کرے گی یہ بزرگ بزرگی کا میں کیا ہم نے کہا چھوڑو بزرگ صرف وہ ہے جو کائنات سے رخ موڑتا اور محمد سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے صلی اللہ ہو صرف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 رب کے حکم کے مطابق کے ان تنازعات اللہ والرسول جگنا ہو جائے کتاب اللہ کی طرف آؤ سنت رسول اللہ کی طرف آؤ کیا تھا المت ویشن بادی میرے بات میری امت کا امام اگر ہوگا تو قریشی ہوگا انصار نے حدیث حبیب ترین بن سکتا یہاں کیا ہوتا ہم کہتے ہیں روپا جبین یہ وہ حدیث ہے کائنات کی اکلوتی حدیث جس کو نبی کے ان دس صحابہ نے رواج کیا ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کو جنت کی بخارت دی ہے نام لے کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی امام صاحب نے تو یہ نہیں کہا خدا کا خوف کر انتنا شی فردو ہو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 جب نہیں صبح <شتغل> کے سورج سے پہلے ایک مسئلہ بتلا دو سینے نے بھی ہاتھ پھیر کے کہتے یہ نہیں کہتے کہ مولانا عبد الستار کی کتاب کے خلاف سید آبود غزنوی کے عقیدے کی بات مولانا میر کے عقیدے خلاف نہیں کہتے ہیں ایک مسئلہ رب کے قرآن کے خلاف نبی کے فرمان کے خلاف ایک مسئلہ بدلا دو تمہاری مہربانی بھی تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ تم نے ہمیں ٹوکا ہے حق پر صبح کے سورج کے طلوع سے پہلے چھوڑ دیں گے اور یا پھر تم ہم کو کہو کہ ہم تمہیں ایک مسئلہ بتلائیں ایک نہیں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 تو دیے گئے سکے کو الٹ کے دیکھتے ہو پلٹ کے دیکھتے ہو دیکھتے ہو, دیکھتے ہو دیکھتے ہو نہیں دیکھتے نوٹ دس روپئے کا لے کے آئے ایک آدمی سوری رکھی ہو کہ بابا یہ لے لو کہ کیسے کہتے دیکھو تمہارے نوٹ سے اس کا کاغذ اچھا ہے اس کی چھپائی سے اس کی چھپائی بہتر ہے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 مسلے کے جواب میں ٹکسلہ لے کے آتے ہو سن لو یہ دلیل عام دیتے ہیں تم بھی سن لو بات آم کہتے ہیں یہ ٹوپی کہاں آئی ہے؟ میں نے کہا میں ٹوپی پہننے کو دین سمجھتا اینک پہننے کو دین سمجھتا یہ ترینوں والا کرتا پہننا دین سمجھتا میں اس کو دین نہیں سمجھتا پہنو پگڑی پہنو سب بھی ٹھیک ہے ٹوپی پہنو بالکل نہ پہنو پروفیسر یامین صاحب کی طرح بال بھی نہ رکھو پھر بھی کوئی بات نہیں کوئی اس میں گناہ سواب کی بات میں نے کہا تم بھی تیجے چوتھے چالیسویں کل کو کہہ دو دین کی بات نہیں ہے میں تمہارا صبح چالیسواں دینے کے لیے تیار ہوں تم بھی کہہ دو دین نہیں ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں چلو تم کو دین نہیں ہم کہتے ہیں جائید ہے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 ماننا ہوتا ساتھی امرنا ہاسا ماں لئے سا من ہو جس پہ مدینے والے کی موہر نہیں وہ سکہ دین میں چل سکتا یہی ہماری رات ہم کہتے ہیں تم ہنسی رو تمہیں بریلی کی طرف نسبت کرنے کا شوق ہے تم بریلی رو کسی کو بنارس کی طرف کرنے کا شوق ہو بنارسی بن جائے کسی کو مدراس کی طرف شوق ہو مدرسی بن جائے کسی کو بہار کی طرف چھوکو بہار ہی بن جائے کوئی اس نہیں لیکن پکار یہ ہے کہ دین طرف اتنا جانا جتنا صدیقی کو فاروق نے جانا تھا رضی اللہ تعالی صرف اتنا بھی پھر کوئی اس اور اگر جھگڑا ہو جائے اپنی لال کتاب اٹھا کے نہ لاؤ یا نبی کا فرمان لاؤ یا رب کا قرآن لاؤ من